الرجیم من حمزیہی و نفخیہی و نفطی یہ سآلو کا اہل کتاب سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب ان تنزل علیہم کے نازل کی ان پر کتاب ان کتاب من السبائی آسمان سے فقط سآلو موسیٰ پس تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اکبرہ من دالی کا اس سے بھی بڑا فقالو تو انہوں نے کہا ارین اللہ دکھا ہم کو اللہ تعالی جہرہ واضح چیف نے کے ظلم کی وجہ سے اجلا پھر پکڑ لیا بچھڑے کو جا اتحم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں فافالی کا تو ہم نے ان سے درگزر کیا وآتینا موسیٰ سلطانم مبین اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا واضح غلبہ یا ان کو دی واضح دلیل ورفانا اور ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر اتورا تور کو بمی ان کے پختہ وعدے کے ساتھ وقلنا اور ہم نے کہا ادخل البابا داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن سیدے کی حالت میں وَقُلنا لهم اور ہم نے ان کو کہا نہ ان سے پختہ وعدہ لیا فَبِمَا نقضِهِم ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے بھی اللہ اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے وہ قتلِ آبی حق اور نہ حق امبیا کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ قولیم قلوب اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردا پردے میں ہیں بلطبا اللہ بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کفر ہیم ان کے کفر کی وجہ سے فلائی امینا اللہ کلیلہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم ہی وہ بھی کفر ہیم اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ قول اور ان کے باندھنے کی وجہ سے اللہ مریم مریم پر بہتان عدیمہ بہت بڑا بہتان وہ قل اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انا قتل نہ کہ ہم نے بے شک ہم نے قتل کیا ہے المسیحا عیس ابن مریم مسیح عیسیٰ بن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں و ماں کا تالو ہوں حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا وہ ماں سالاب اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا وہ لاکن شب ہلاک لیکن ان کے لیے اس کا شبیہ بنا دیا گیا وہ اندی اخترف اور بے شک لوگ جنہوں اختراف کیا ہے لفی شک کے منہ البتہ اس کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے۔ مالہم بیہم علم ان کے لئے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے الا اتباعنی مگر گمان کی پیروی کے سوا وما قتلوه یقینا اور نہیں انہوں نے قتل کیا ان کو یقینا بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا وکاں اللہ عزیزا حکیم اور اللہ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے وہ انمن اہل و من اہل کتابی اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے اللہ مگر نبی ہی البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر قبل یوم القیامتی قیامت کے دن سے پہلے وہ یوم القیا قبل موتی ہی اس کی موت سے پہلے و یوم القیامتی اور قیامت کے دن یقون والدہ وہ ان پر گواہ ہوں گے بھی حرام کر دیم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی کتیرہ اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے الربا اور ان کے کھانے کی, کی وجہ سے لوگوں کا مال باطل طریقے کے ساتھ وہ آتنا اور ہم نے تیار کیا منهم ان میں سے کافروں کے لئے آداب علیما دردناک آداب لاکن فل علم منہم لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں والمؤمنون اور اہل ایمان مؤمن لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزلہ علی کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما انزلہ من قبل کا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ولم سلاتا اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں والمؤتون زکاتا اور زکات ادا کرنے والے ہیں والمؤمنون باللہ والیوم ولیومل آخری اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت والے دن پر اولائے کا اجر اجرا عظیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا عجر دیں گے نبیوں کی طرف وہ اوہینا اور ہم نے وہی کی ہلا ابراہیم و اسماسحق و, و یعقوب ابراہیم اسماعیل یعقوب کی طرفات اور ان کی اولادوں کی طرف و عيسى و کی طرف و ایوب و یونس اور ایوب یونس هارون اور سلیمان کی طرف و آتینا داوودا اور ہم نے داوود کو زبور دی و رسولن قد قصصناهم علی کار بہت سے رسول جن جن کے بارے میں ہم تجھ کو بیان کر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے رسولن اور ایسے رس بہت سے ایسے رسول لم نقص ہم علی کا جنہیں ہم نے تجھ پر بیان نہیں کیا وہ اللہ موسا تکلیما اور موسا نے اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے موسیٰ سے خود کلام کی رسول منظرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے حجرت لوگوں کے پاس اللہ کے بعد رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے بعد الرسولی رسولوں کے بعد وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا لیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ يشہدو وہ شہادت دیتا ہے بما انزلہ الیکا اس چیز کی جو اس نے تیری طرف نازل کی ہے کہ انزلہ بعلمی ہی اللہ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے والا ملائکت یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وقفا باللہ شہیدہ اور اللہ کافی ہے گواہ اندللزین یقیناً وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا تلدل دلالم بعیدہ تحقیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں دور کی گمراہی میں ان اندللزین یقیناً وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا ودالا مور ظلم کیا لم یقن اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیغفرالہم ان کو بخشنے والا ولا, ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ ہی ان کو ہدایت دینے والا راستے کی اللہ طریقہ میں ہمیشہ تحقیق لائے ہیں تمہارے پاس رسول بالحقی ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہتر ہے تم کفر تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اقان الحکیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے یا اہل اے اہل کتاب لا تغلو دینی کم تو اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو غلب نہ کرو ولا تقول اور اللہ کے بارے میں نہ کہو مگر حق بات انہو المسیح عیسی بن مریم یقیناً مسیح عیسی بن مریم, مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں و کلمتوہو اور اس کا کلمہ ہے القاہا الہ مریم جو اس نے بھیجا مریم کی طرف و روح منہو اور اس کی طرف سے ایک روح ہے ف آمینو باللہ و رسولہی پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاسہ اور تم مت کہو کہ وہ تین ہیں انتہو باد آ جاؤ خیر خیرن, خیرن لكم یہ تمہارے لیے بہتر ہے انم اللہ الاهو واحد یقینا اللہ تعالی تو صرف ایک ہی الہ ہے سبحانه ان یقون لہ ولد اللہ تعالی اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو لہ اس کے لئے ہے معاف السماءات یا معاف الارض جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے وقفا بالله وكیل اور کافی ہے اللہ تعالی کا ارساس نہیں تنقفل مسیح نہیں انکار کرتے مسیح عیسی بن مریم اس بات سے کہ ان یکون عبدا لله کہ وہ کے بندے ہیں ول ملائیتمکون اور نہ ہی مکر اور جو انکار کرے ان عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کرے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ امیر الصالحاتی اور نیک امال کی یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کو زیادہ دے گا دردناک وَلَى نصیرا اور <خخخ> وہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار یا یو حل دینا آمانو یا یو الناس او لوگو تحقیق ائی ہے تمہارے پاس وہ دلیل میں ربی تمہارے رب کی طرف سے تھاما هم رحمت پس وہ ان کو داخل کرے گا اپنی طرف سے رحمت میں فضل اور فضل میں کوئی ہی سورات مستقیم اور ان کو ہدایت دے گا اپنی طرف سیدھے راستے کی کا وہ آپ سے فتوا طلب کرتے ہیں اللہ تعالی یفتیکم تم کو فتوا دیتا ہے قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی یفتیکم تم کو فتوا دیتا ہے پھر کلال کے بارے میں اگر کوئی آدمی مر جائے والدن اس کی اولاد نہ ہوئے ہو ہو، ہو اولاد نہ ہو انقان تسنطینی اگر دو ہوں فلاح ہو دو، ان دونوں کے لیے دو تہائی حصہ ہے مما ترک اس چیز میں سے جو اس نے چھوڑا نقبہ اگر بہن بھائی مرد عورت ہوں فلی دکر مصر الحد السائی تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے یہ اللہ, اللہ تعالی تمہیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گبراہ نہ ہو جاؤ واللہ اللہ اللہ تعالیٰ بک الشین علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یادین آمن لوگوں جو ایمان لائے ہو اوفو بالعقود۔ اپنے احد پورے کرو اُحِلَّتْ لَكُمْ تمہارے لئے حلال کیے گئے ہیں بہیمت الانعامی چرنے والے چوپائے مخصوص چوپائے اِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ مگر جو تم پر پڑے گئے ہیں تلاوت کیے گئے ہیں غیر مُحِلِّ السَّيْدِ اس حال میں کہ شکار کو حلال نہ جاننے والے ہو وَأَن تُمْ حُرُمْ اس حال میں کہ تم احرام والے ہو ان اللہ یحکم اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یا ایها الذين امنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ایمان لائے ہو لا تحلوا شعائر اللہ نہ تم حلال کرو اللہ تعالی کے شعائر کو اللہ تعالی کی نشانیوں کو ان کی بے حرمتی نہ کرو ولشهر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی ولحدیہ اور نہ ہی ان قربانی کی جو حج کے لیے عمرے کے لیے لے کے جائی جاتی ہے ولا اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پتے ڈالے جاتے ہیں ولا ولا عام مین الحرام اور نہ ہی بیت الحرام یعنی بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والوں کی یبتغون فضلا من ربهم فضلا من ربهم وتلash کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے فضل و رضامندی واذا حللتم فاستادوا تو جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو فاستادوا تو شکار کرو ولا يجريمنكم شان قوم اور نہ تمہیں مجرم بنا دے کسی قوم کی دشمنی انسد عن علی المسجد الحرام کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو وتعاونوا علی البر اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو تعاون اور تم تعاون ایک دوسرے کا نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ شدید یقیناً اللہ تعالی سخت انجام والے ہیں بہت سخت سزا دینے والے ہیں حرمت علیکم حرام کیا گیا ہے تم پر مردار و دمو اور خون وحم الخن کا گوشت با اوہ اللہ بھی اور جو کچھ جو پکارا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر تو اور گلا گھٹ کر مرنے والا جانور بل تو اور جسے چوٹ لگی ہو تو اور گرنے والا ونتی ہاتھوں اور جسے سینگ لگا ہو و ماں اکال اور جس کو درندے کھا جائیں اللہ ماں تم مگر جسے تم ذبح کر لو تما زبحی اور جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر وانتس اور یہ کہ تم قسمت آزمائی کرو تیروں کے ساتھ فسق یہ یوم آج کے دن یہ اسین کام نہ امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من دین تمہارے دین سے فلاں ان سے نہ ڈرو بخشونی اور مجھ سے ڈرو ال یوما آج کے دن اکمل میں نے پورا کیا تمہارے, تمہارے کو نعمتی اور میں نے پورا کیا ہے تم کو راضی دینا ہو گیا ہوں تمہارے اسلام پر دین ہونے کے طور پر یا میں نے پسند کیا تمہارے اسلام کو بطور دین فمن جو شخص مجبور کر دیا والا نہایت مہربان کو آپ سے سوال کرتے ہیں ماضا کیا حلال ہے ان کے لیے کل کہ حلال ہے تمہارے پاکیزہ چیزیں جوار ہی مکلہ مکلی بینا اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو کتوں کو تو اللہ مون تم ان کو سکھاتے ہو مما اللہ کم اللہ اس چیز میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے فکلوپ اسکھاؤ مما اس چیز میں سے علیکم جو وہ تم پر روکے رکھیں رکھے وزقرسم اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سری الحساب یقین اللہ تعالیٰ حساب کی جلدی والا یہ جلد حساب لینے والا ہے بات ہو آج کے دن تمہارے لیے حلال کی, کی گئی ہیں چیزیں وطعام اور لوگوں کا کھانا اوتل کتابا جن کو جو دیے گئے کتاب حل تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے ولمحصنات ملوماتی اور پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ولمحصنت من الدینہ اوت الکتابن قبل کم اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے آتے ہننا ہننا جب تم ان کو ان کے عجر دو ان کے حق محر دو اس حال میں غیرا نہ بدکاری کرنے والے ولا متخی اخدان اور نہ ہی چھپی آشنا بنانے والے پوشیدہ دوستی لگانے والے ایمانی اور جو کفر کرے ایمان کا ایمان لانے سے انکار کرے فقد تو اس کی عمل گا عیدیا کم پس دھو لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں کا وارجل کمر اپنے پاؤں دھو لو تک۔ وہ ان کن تم جنون اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فتح تو پاکیزگی حاصل کر لو تم, تم پانی نہ پاؤ فتح باتوں گرد و غبار والی کا مٹی کے ساتھ تو اس کے ساتھ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مساح کرو ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ لیجعل علیکم من حرج کہ وہ تم پر کوئی حرج بنائے ولیکن یریدو لیکن ارادہ رکھتا ہے لیطہراکم تاکہ وہ تمہیں پاک کرے ولیتنم نعمتہو اور اپنی نعمت کو پورا کرے علیکم تم پر لعلقم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو فذکرون نعمت اللہ علیکم اور اللہ تعالیٰ کس نعمت کو یاد کرو فمی ساقہ اللہ دی اور اس کے اس وعدے کو اللہ دی با ساقاکم ب جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور مان یقینا اللہ تعالی سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے یا اللہ دینا آمنو جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے شہادا انصاف کے ساتھ گواہ بننے والے ولا اور مجرم بنا دے تم کو کسی قوم کی دشمنی آلا اللہ اللہ کا اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو یہ عدل کرو هو اکرب التوا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے وہ دین امن و امین الصالحاتی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت مفرط ہے وہ عیدر العظیم اور بہت بڑا اجر ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وقدبوا بھی آیاتنا اور ہماری آیات کو جتلایا اولائق اصحاب الجحیم یہ لوگ جہنم والے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کس نعمت کو ذکر کرو جو تم پر ہے اذہم مقومن جب ارادہ کیا ہے قوم نے کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں فکفا ایدیہم عنکم تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا فتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈروا اللہ فری المؤمنون اور اللہ مستن کہ اور, اور, اور کہا وقال اللہ اللہ تعالی نے کہا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اگر تم نماز قائم کرو آتے زکاة اور زکاة ادا کرو تم بی رسولی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تائید کرو ان کی مدد کرو ان, ان کو قوت دو وہ قرض تم اللہ اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو قرض حسنا اچھا قرض قرض ہاسنا دو لو کفر سے یہ تو البتہ میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا تمہاری غلطیوں کو مٹا دوں گا ولا اور میں تم کو ضرور داخل کروں گا جناتے باغات میں جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں فمن کا فرد ادال تو جس نے کفر کیا اس کے بعد فقط تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے یا راستے کی درستگی سے گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے بھٹک گیا فلیمہ نقدہ ہم ان کے وعدہ کو توڑنے کی وجہ سے ہم, ہم نے ان پر لعنت کی وجال نہ قلوبہ اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کرمہ مواد ہی کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے تبدیل کرتے تھے جگہ سے پھینک دیتے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی اطلاع پاتے رہیں گے ان کو معاف کیجیے وسفا اور درگذر کریں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فَنَسُوا مِمَّا نصیحت کی گئی تھی بَيْنَهُمُ تو ہم نے دال دی ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ول بغضا اور کینہ بغض الیوملقیامت قیامت تک و سوف ينبئهم الله اور ان قریب اللہ تعالی انہیں خبردار کرے گا بما كانوا يصنعون اس چیز سے جو وہ کرتے تھے یا اہل کتابی ہی اہل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول یبینلکم بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرا مما اس چیز میں سے بہت زیادہ جو کہ کنتم تخفون من کتاب سے چھپاتے تھے وہی افغان کثیر اور بہت زیادہ من یا تحقیق آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نور روشنی و کتاب مبین اور واضح کتاب یہ دیب اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور اور کتاب کے ذریعے من اس آدمی کو جو پیروی کرتا ہے رضامندی رضا ان اندھیروں سے روشنی کی طرف ہی اپنے حکم سے مستقیم اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف لقد کفر اللہ دینا کالو تحقیقر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریمہ کہ اللہ تعالی ہی مسیح ابن مریم ہے اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہی ہے کوئی کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا تو کون مالک ہے اللہ تعالی سے کسی چیز کا ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے و یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح عیسی ابن مریم کو و امه اور اس کی ماں کو و من فل ارض جميعا جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب وَلِلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ كَلِيهِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وَقَالَتَ اور کہا یہود اور عیسائیوں نے تو وہ کیوں گن... تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دیتا ہے بل انتم ممن خالا کا بلکہ تم تو بشر ہو جو اس نے مخت پیدا کیے ہیں ان لوگوں میں سے تم ایک بشر ہو لی منی جس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں اور زمین کی اما بین اور جو دونوں کے درمیان ہے وہ الہل مشیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا اہل کتابی کتاب رسول انا تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول یہ بینک بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ من رسول رسولوں کے ایک وقفے کے بعد یہ کہ تم کہو ما آنا من بشیر والا نذیر کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا تو قدم بشیر آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا وَ اللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے